أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فَذُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ صدق الله العظیم آج ہمارا سبق انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر چونتیس سے شروع ہوگا پہلے ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں وَمَا لَهُمَا لَا يُعَذِّبَهُمُ الله اور ان کے بارے میں کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے وہ یس الدونان المسجد الحرام حالانکہ وہ تو روکتے ہیں مسلمانوں کو مسجد حرام سے وما کا نو حالانکہ وہ مسجد حرام کے ذمہ دار نہیں ہیں ان اول اہمتقولاکن لا يعلمون مسجد حرام کے جو ذمہ دار ہیں وہ تو متقی لوگ ہیں متقی ہی مسلمان ہی مسجد حرام کے ذمہ دار ہیں مسجد حرام کے متولی ہیں ولاکن اکثر لا يعلمون لیکن ان کافروں میں سے اکثر ان باتوں کو نہیں جانتے کافر اکثر جاہل ہوتے ہیں نا وما کا نا صالا تم ان دل بئی موقع ان سیٹی بجانے کو کہتے ہیں اور تسدیا تالیاں بجانے کو کہتے ہیں یہ مشرقین کہا کرتے تھے کہ ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی جو نماز تھی خانۂ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں وہ تو سیٹیاں بجانا ہے اور تالیاں پیٹنا ہے یہ تو کوئی نماز نہیں ہے فضوق العظب ابیما کن تم تک فرون تو اللہ تعالیٰ کافروں کو فرما رہا ہے کہ تم جو کفر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب چکھو اللہ کا عذاب آخرت میں یا دنیا میں جو کہ جنگ بدر کی شکل میں تمہیں نظر آیا جس میں تمہارے بہت بڑے بڑے سردار مارے گئے اور تمہاری قوت جو ہے ٹوٹ کر رہ گئی سورہ انفال کی ان آیتوں کا آیت نمبر چونتیس اور پینتیس کا گزشتہ آیتوں کے ساتھ کیا جوڑ ہے کیا ربط ہے وہ بالکل واضح ہے گزشتہ سبق میں ہم نے آیت نمبر تینتیس پڑھی تھی جس میں اللہ جلجلال یہ فرما رہے ہیں وما کان اللہ علیبہم وََ تفیحم یہ مکے والے کہتے تھے نا کہ اللہ ہمیں عذاب دے اگر محمد علیہ السلام سچے ہیں اور ان کا قرآن حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالی ہم پر پتھر برسائے اور ہمیں دردناک عذاب دے تو اللہ تعالی نے کیا جواب دیا تھا دو باتوں کی وجہ سے میں مکے والوں کو عذاب نہیں دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ کافر یہ مشرقین جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو غفران کا غفران کا اے اللہ معافرما اے اللہ معاف فرما کہتے ہیں اس لیے میں ان کو عذاب نہیں دیتا اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک تو پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام موجود ہیں اور دوسرے مسلمان موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا لیکن اب جب كہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے نکل کر مدینہ طیبہ جا چکے ہیں اور مسلمان بھی مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ ہجرت کر چکے ہیں اب ان کافروں کو عذاب دیا جائے گا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آیت نمبر چونتیس میں وما اللہ اللہ اور ان کے بارے میں کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ وہ تو مجرم ہیں ان کا ایک جرم تو یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے اور ان کا دوسرا جرم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا ذمہ دار اور متولی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ تو کافر ہیں مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور کافر اللہ کا دشمن ہے تو اللہ کے گھر کا اللہ کا دشمن کیسے ذمہ دار بن سکتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ کافر اللہ کے گھر کے ذمہ دار اور متولی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے گھر کے ذمہ دار اور متولی مسلمان ہیں جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں جو کہ شرک سے دور رہتے ہیں کافروں کے جو جرائم ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ایک جرم تو کافروں کا یہ ہوا کہ وہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے ہیں مسلمانوں کو روکنے کی دو شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ جب مسلمان مکے میں تھے تو وہ ان کو مسجد حرام میں آ کر آزادی کے ساتھ عبادت کرنے نہیں دیتے تھے اور دوسری شکل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن چھ ہجری میں مکہ مکرمہ جا کر طواف کرنے کا ارادہ کیا عمرہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن ان کافروں نے اجازت نہیں دی پیغمبر علیہ السلّت وسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ واپس چلے گئے سن چھ ہجری میں کتنے میں سن چھ ہجری میں پیغمبر علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ واپس چلے گئے پھر سن سات ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور صرف تین دن ان کو رہنے دیا وہاں صرف تین دن حالانکہ مکہ پیغمبر علیہ السلام کا وطن ہے اور کعبے پر ہر انسان کا حق ہے کعبہ اللہ کا گھر ہے اور یہ انسان اللہ کے بندے ہیں لیکن یہ مشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیتے تھے مسجد حرام میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے آخر اللہ جلش نے سن آٹھ ہجری میں یعنی دو سال بعد مکہ فتح کر کے مسلمانوں کو دیا اللہ جلو یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں مکہ مکرمہ کے اصل جو ذمہ دار ہیں اور متولی ہیں وہ تو مسلمان لوگ ہیں لیکن اکثر کافر اور مشرق ان باتوں کو نہیں جانتے سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا بس مسلمان اس کے ذمہ دار بن گئے اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد کی ذمہ داری کا کام کافر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا مسجد کا جو ذمہ دار ہے متولی ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے دو جرم تو یہ ہو گئے ایک یہ ہے کہ وہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے تھے دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ یہاں پر حکومت ہماری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں ہم بھی مسجد حرام میں طواف کرتے ہیں ہم بھی مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان کی نماز جو ہے یہ تو تماشا ہے یہ نماز نہیں ہے یہ تو مسجد حرام میں جمع ہوتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں ناشتے ہیں یہ نماز نہیں ہے اس لیے ان کو عذاب چکھنا پڑے گا عذاب کا مزہ ان کو چکھنا پڑے گا عذاب کا مزہ اللہ تعالی نے ان کو کب چکھایا جنگے بدر میں یا اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے یعنی اللہ تعالی آخرت میں ان کو عذاب دے گا آیت نمبر پینتیس سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کافر جو ہیں مسلمانوں کے خلاف دو طرح کی کوششیں کرتے تھے ایک تو جسمانی طور پر اور ایک مالی طور پر جسمانی طور پر وہ کعبے کے اطراف میں اونٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کرتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں پیٹتے تھے اور ناشتے تھے ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اور پھر دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی تو نماز پڑھتے ہیں ہم بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رت فرما دیا کہ یہ عبادت نہیں ہے یہ محض سراسر تماشا ہے اور ایک کھیل ہے یہ نماز نہیں ہے نماز تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور اللہ کی عبادت وہ ہوتی ہے جس کا اللہ تعالی نے طریقہ خود بتلایا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھلایا ہو انسان اپنی طرف سے ایک عبادت بنا لے اور دعویٰ کرنے لگے کہ یہ اللہ کی عبادت ہے یہ قبول نہیں ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر وہ کام جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہو اسے عبادت سمجھنا غلط ہے مثال کے طور پر آج کل آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ میلاد شریف مناتے ہیں میلاد شریف کا مطلب یہ ہے کہ بارہ ربیع الاول کو بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور قسم قسم کی حرکتیں کرتے ہیں مرد اور عورت ایک مجلس میں جمع ہوتے ہیں مجلس کے درمیان میں کرسی رکھی ہوتی ہے اس کرسی پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا وہ کرسی خالی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کرسی پر بیٹھیں گے اور اتنی ساری بدعتیں ہوتی ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں ہر وہ کام جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے اس کا کرنا عبادت نہیں ہے اگر یہ کام عبادت ہوتا تو صحابہ اکرام کرتے صلف صالحین کرتے لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ عبادت نہیں یہ بدات ہے اور ایسا کام جسے عبادت سمجھ کے کی کیا جائے جبکہ وہ عبادت نہ ہو اس پر عذاب ہوتا ہے ثواب نہیں ہوتا اس لیے اللہ تعالی نے یہ فرما دیا فضوق العضاب بما کن تم تم لوگ جو کفر کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے عذاب چکھو عذاب کا مزہ لو آخرت میں یا دنیا میں جیسے کہ آرض کیا گیا کافر دو قسم کے کام کرتے تھے ایک تو جسمانی کام یعنی بظاہر لوگوں کے سامنے عبادتیں کرتے تھے اور دوسرا مالی مسلمانوں کے خلاف وہ پیسہ خرچ کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف پیسہ خرچ کرتے تھے پیسہ استعمال کرتے تھے اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ آیت نمبر چھتیس میں آئے گی انشاءاللہ یہ تفصیلات ہم کل پڑھیں گے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد والن سبحان کا شد و اللّہ وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ